بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیلو لرنرس آور جرنی فار کنزیومر بینکنگ لرننگ کنٹینیوز آج ہم لیکچر نمبر ٹوینٹی سیون آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو ٹاپک شروع کیا تھا وہ رسک مینجمنٹ کے حوالے سے تھا اور جیسے ہم نے آپ کو کلیریفائی کیا تھا کہ آپ نے ایک فل فلیج ایک سیمسٹر کورس کریڈٹ اینڈ رسک مینجمنٹ کا آلریڈی کنکلوڈ کر چکے ہیں آپ اس میں ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی کہ ظاہر ہے آپ کی ڈیفینیٹلی جو ایک فاؤنڈیشن ہے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے اور آپ نے کسی حد تک ایک ایڈوانس لیول پہ ریسک مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو کلیرٹی آپ کی آ چکی ہوگی ہماری یہاں کوشش یہ ہے کہ اس سبجیکٹ میں رسک مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو ہم انٹروڈیوس کریں اور ایڈیشنل کچھ پرسپیکٹوز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اس میں ظاہر ہے جو کنزیومر بینکنگ کا جو ایریا ہے اس پارٹ آف دا اوور بینکنگ اور رسک مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے بینکنگ میں فائنینشیل انڈسٹریز میں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے تو ہمارا یہ کوشش تھی ہماری اور یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں اور اگلے ایک دو لیکچر میں کچھ نئے پرسپیکٹف کچھ وہ جو آپ کہہ لیں کہ ایڈوانس تھیوریز جو ہیں ڈیولپ ہو رہی ہیں رسک مینجمنٹ کی وہ ہم آپ, آپ کے ساتھ شیئر کریں تو اس حوالے سے ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کے ساتھ وہ جو گائڈ لائنس تھی اسٹیٹ بینک کی اس سے شروع کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک کی ایک بہت کمپریہینسو رسک مینجمنٹ کے حوالے سے گائڈ لائنز ہیں جو ان کے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں اور اس میں اسٹیٹ بینک Bank نے بینکس کے لیے ڈی ایف آئیز کے لیے ایک گائڈ لائن پرووائڈ کی ہیں جس کے اندر جو مختلف سیگمنٹس ہیں رسک کے جس میں کریڈٹ رسک ہے مارکیٹ رسک ہے آپریشنل رسک ہے لیکوڈی رسک ہے اس کو انہوں نے تفصیل کے ساتھ کور کیا ہے ہم اس تفصیل میں ظاہر نہیں جائیں گے لیکن ہم نے آپ کے ساتھ جو اس گائڈ لائنس کا پریمبل ہے جو اس گائڈ لائنس کی انٹروڈکشن ہے وہ ہم نے آپ سے شیئر کی جس میں اسٹیٹ بینک نے طرح سے رسک کو ڈیفائن کیا کہ رسک ہے کیا اور اس کا امپیکٹ بینک پہ کیا ہوتا ہے اور رسک کا جو فیکٹر ہے آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا جو ایڈورس امپیکٹ آتا ہے جو ایونٹس ہوتے ہیں یا وہ ایریاز ہوتے ہیں جو ارننگ کے اوپر یا کیپٹل کے اوپر وہ ایک طرح سے رسک کو ڈیفائن کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں ظاہر ہے وہ ایلیمنٹ آیا کہ جو رسک آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے رسک مینجمنٹ کا جو ایک طرح سے کانسیپٹ ہے کہ اٹ از دی آئیڈینٹیفیکیشن اٹ از دی میجرمنٹ اٹ از دی مانیٹرنگ اینڈ میٹیگیشن آف دا رسک یہ اوور آل جو کانسیپٹ ہے رسک مینجمنٹ فریم ورک کا اس کے اندر ایک طرح سے اس کی وضاحت کی گئی اس کے بعد جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ ہے بورڈ آف ڈائریکٹرس اور سینئر مینجمنٹ کی اس میں رولس کا رسپانسبلٹیز کا بہت کلیرٹی کے ساتھ اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ بینکس میں خاص طور پہ جو سینئر مینجمنٹ ہے اور جو اس کے ساتھ ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں انہوں نے کیا پالیسیز ڈیولپ کرنی ہے اس کے بعد جو رسک مینجمنٹ کا فریم ورک ہے جس کے اندر بینکوں کے لیے لازم ہو گیا ہے کہ وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سیپریٹ سیٹ اپ بنائیں اور جس میں رسک مینجمنٹ کمیٹی کا کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ پالیسیز uh, ہیں رسک ایپیٹائٹ رسک کیپیسٹی اور پتا چلے کہ جو سیٹ اپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایم آئی ایس کا کانسیپٹ ہے کہ ایم آئی ایس ہونی چاہیے جو رپورٹنگ کرے اور اس کا ریویوز ہونے چاہیے اور بورڈ آف ڈائریکٹرس کو اور سیزل مینجمنٹ کو ٹائملی رپورٹس آنی چاہیے تاکہ آن اے پوائنٹ آف ٹائم یہ پتا چل سکے کہ بینک اس پر رسک کے حوالے سے کہاں سٹینڈ کرتا ہے اس کے بعد جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ رسک جو ہے وہ انٹیگریٹیڈ کانسیپٹ ہے آئسولیشن میں نہیں ہے اور سارے رسک ایک ذرا سے انٹرڈیپینڈنٹ ہیں جو کہ ہم آج کے ٹاپک میں آپ کے ساتھ ذرا تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس میں پھر بزنس لائن رسپانسبلٹیز کا بھی ذکر آیا کہ یہ رسک کی رسپانسبلٹیز صرف مخصوص فنکشنز میں نہیں ہے بلکہ جو یونٹس ہیں بزنس کے جو لائن پہ آپ کہہ لیں جو کسٹمر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ان کی بھی ذمہ داریوں میں رسک شامل ہے اس کے بعد جو بات ہوئی میجرمنٹ کی میجرمنٹ از امپورٹنٹ کانسیپٹ in the risk management framework itself اور وہ جو رسک مینجمنٹ کے آپ کہلیں کہ جو ایریاز ہیں اس کو آپ صرف کوانٹیفائی نہیں کریں بلکہ جو نان کوانٹیفائیبل ہیں ان کو بھی ایک طرح سے آپ ہائی لائٹ کریں اور اپنے رسک اسیسمنٹس کے اسٹرکچر میں اس کو فیکٹر ان کریں اس کے بعد جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ جو انڈیپینڈنٹ ریویو ہونا چاہیے ایک یہ بہت امپورٹنٹ کمپونیٹ ہے رسک مینجمنٹ کا اور اس کا جو اس کے پیچھے اسپرٹ یہ ہے کہ جو جو یونٹس یا جو ایریاز رسک ایکچولی لیتے ہیں انڈر ٹیک کرتے ہیں وہ اس کو ریویو نہیں کریں گے بلکہ انڈیپینڈنٹلی سیپریٹ اس کے لیے یونٹس ہونے چاہیے جو کہ اس کو ریویو کریں گے اس کو ایک طرح سے مانیٹر کریں گے تو یہ بھی ایک اہم اس کا حصہ ہے رسک مینجمنٹ فریم ورک کا اس کے بعد جو آخری آئٹم تھا وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کانٹیجنسی پلانز ڈیولپ کریں کیونکہ دیکھیے بینکنگ جو ہے وہ ایک اسینشیل سروسز کے یا دائرہ کار میں آتی ہے اور سینشل سروسز کے حوالے سے اس میں ڈسرپشن جو ہے ڈسکنٹینیوٹی آپ کی اکانومی یا آپ کا جو سیٹ اپ ہے پورے اس کا بزنس کا وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کو مد نظر رکھ کے رکھتے ہوئے بینکوں کو یہ خاص انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ وہ جو ہے ایک طرح سے ڈیزاسٹر ریکوری پلانز بزنس کنٹینیوٹی پلانز ان کیس آف سم ایونٹس خرانہ خواصہ جیسے فلڈس آ جاتے ہیں ارتھکویک آ جاتے ہیں یا کوئی اور انفورسنگ ایونٹ ہوتا ہے اس کے لیے اکاؤنٹ فار کرنا چاہیے تو یہ ایک بیسک گائڈ لائنس تھیں جس نے اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو ایک طرح سے ایڈوائز کیا اور بینکوں کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان گائیڈ لائنز کو فالو کریں اور اس کے حوالے سے اپنا فریم ورک جو ہے ظاہر ہے اس میں کا فلیکسیبلٹی آلیمنٹ ہے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے آپ کو جب پروڈینشیل ریگولیشن آن کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے بات کی تھی تو اسٹیٹ بینک نے وہاں پر بھی کچھ گائڈ لائنز دی تھیں لیکن اس میں بھی اسٹیٹ بینک نے اس چیز کو ایمفسائز کیا تھا کہ بینکوں کو جو فلیکسیبلٹی ہے پالیسیز ڈیولپ کرنے کی اسٹریٹیجیز بنانے کی اس کو ایک طرح سے امپیکٹ نہیں ہوتا ہر بینک نے اپنے ریسورسز کے حوالے سے اپنے سرکسٹانسز کے حوالے سے اپنے جو اس کے دوسرے فیکٹرز ہیں جو اس کی آپ کہہ لیں مارکیٹ کا اسٹیٹس ہے اور جو اس کی جیوگرافیکل ریچ ہے جو اس کا سائز ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ڈیولپ کرنا ہے اس گائڈ لائنس کے بعد ہم نے کچھ اور آپ کے ساتھ پرسپیکٹیو شیئر کیے تھے جو کہ ایک اسٹڈی ہوئی تھی ایک گلوبل فائنینشل اور کنسلٹنگ فرم نے کی تھی رسک مینجمنٹ کے حوالے سے اس اسٹڈی کا صرف آپ یہ کہہ کہ سمری یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو کمپلائنس ہے جو رسک ہے وہ ایک وہ ایک باس باکسٹکنگ کا جو ایک پروسیس بن چکا ہے بینکس جو ہیں ابھی تک اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کمپلائنس فیکٹر ہے ہم نے ریگولیٹری کمپلائنس کو میٹ کرنا ہے اور اس کے اندر کوئی ویلو ایڈیشن نہیں ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک تو رسک کلچر کو پورے آرگنائزیشن میں عام کیا جائے رسک کلچر کو ایک طرح سے اویئرنیس جنریٹ کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے اس کو ویلو ایڈیشن کے طور پہ کہ یہ جو کمپلائنس ہے جو رسک مینجمنٹ ہے یہ آپ کی بزنس میں ہیلپ کرتا ہے آپ کو ویلو ایڈیشن آپ کی جنریٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو اس میں کانسیپٹ تھا گورننس کا کانسیپٹ ہے کہ جو کمپلائنس اور گورنرز آر بیڈ فیلوز ان دا سینس کہ یہ وہ ایریاز ہیں کہ آپ جو سینئر مینجمنٹ ہیں جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں جو کنٹرول کے ایلیمنٹس ہیں کہ اس کے اندر ایلیمنٹ آف اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی ہونا چاہیے تاکہ جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں آپ کی پبلک بھی شامل ہے جس میں آپ کے ریگولیٹرز بھی ہیں جس میں کسٹمرز بھی ہیں ان کو پتا ہو کہ جی کنٹرولس اور گورننس جہاں جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا نارمس ہے اکارڈنگ ٹو دا ایتھکس ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے ضرورت اس چیز کی بھی محسوس کی گئی یہ وہ کیا چیز ہیں وہ کیا ایٹریبیوٹس ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ایک ایکس آرگنائزیشنز میں رسک مینجمنٹ کا جو ایک فریم ورک ہے یا رسک مینجمنٹ کا جو ایریا ہے دیٹ ہیز بین ایڈیکویٹلی کورڈ اس میں جو انہوں نے کچھ ایٹریبیوٹس کا ذکر کیا کہ وہ یہ ایٹریبیوٹس ہیں کہ آرگنائزیشنس کو بینکس ہیں جو فائنینشل سروسز کے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ جو رسک ہیں ان کو کوانٹیفائی کریں اگر کوانٹیفائی نہیں کرتے تو کم از کم جو اس کا وہ ہے آئیڈینٹیفائی ضرور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پورے اوورال آل میں ایک رسک اویئرنیس کو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد جو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ رسک کے حوالے سے ان ایریاز میں جائیں جس میں آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں جس کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اگر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں پر آپ کی انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے پروڈکٹس ہیں یا مارکیٹس ہیں تو وہاں آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے آپ کو صرف کمپٹیشن کی خاطر وہاں نہیں جانا چاہیے پھر اس میں ایک ایلیمنٹ تھا کہ انسرٹنٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ رہے گا آپ نے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کو ڈینائی نہ کریں یو شوڈ ناٹ بی ان اٹیٹ آف ڈینائل بلکہ اس انسرٹنٹی کو آپ ایک طرح سے مٹیگیٹ کرنے کی کوشش کریں المنیٹ ظاہر نہیں ہو سکتی یہ ان ا وے نہیں ہے اور اس کے بعد جو اس میں کچھ اور چیزیں یہ تھیں کہ آپ جو اس میں پرفارمنس کے میٹرکس ہیں اس کو آپ ریلیٹ کریں رسک مینجمنٹ کے ساتھ اس لیے دیکھا گیا ہے کہ جو پرفارمنس کے میٹرکس ہیں چاہے وہ انڈیویجل ہوں یا کمپنی لیول پہ ہوں اس میں رسک کا ایلیمنٹ شامل نہیں ہوتا اور اس میں وہی آج کل جو کانسیپٹ بہت زیادہ جس پہ زور دیا جا رہا ہے وہ رسک ایڈجسٹڈ پروفٹیبلٹی کا ہے تو جب ہم ان چیزوں کو ایک طرح سے ان آ, آپ کہہ لیں کہ میکرو ویو لیتے ہیں تو رسک مینجمنٹ کے کانسیپٹ کا ایک طرح سے جو اہمیت ہے وہ چیز سامنے آتی ہے آئیے اب ہم آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں جو کانسیپٹ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے جو فیچرز ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں اور جو ڈفرنٹ پرسپیکٹوز ہیں اب وہ کانسیپٹ ہے ای آر ایم کا انٹرپرائز رسک مینجمنٹ اس کو کئی جگہ پر ای ڈبلو آر ایم بھی کہا جاتا ہے ای ڈبلو آر ایم سے مراد انٹرپرائز وائڈ رسک مینجمنٹ جیسا کہ یہ ٹرم انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ کانسیپٹ ہے اوور آل رسک مینجمنٹ کا ان آرگنائزیشن پوری انٹرپرائز کا اور اس کے پیچھے جو آپ یہ کہہ لیں جو محرکات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو رسک کا ایلیمنٹ ہے وہ ایک آئسولیشن میں نہیں ہے رسک جو ہے وہ انٹر لنکڈ ہے مختلف جو رسک ہیں مختلف جو رسک کے ایریاز ہیں وہ ایک طرح سے انٹر ڈپینڈنٹ ہیں اور اس کی وجہ سے جب ایک آرگنائزیشن کے سامنے جو رسک کا آتا ہے فیکٹر تو اس کو یہ لنکیجز جو ہیں اور اس کو جو آپ کہہ لیں کہ یہ جو آپ کے سامنے انٹرڈیپینڈنسیز ہیں اس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے جب ہم اس چیز کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو ای آر ایم کا جو کانسیپٹ ہے وہ پھر سامنے آتا ہے اور ہم نے آپ کو اس ایک لیکچر میں جب آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ جو بینکنگ میں رسک کی مختلف کیٹیگریز ہیں ان کیٹیگریز میں پھر سب کیٹیگریز ہیں جس کے اندر آپ کہہ لیں کہ انوائرمنٹ ہے ایچ آر ہے فائنینشیل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیلنس شیٹ رسک ہے اس کے اندر پھر مختلف اور کیٹیگریز ہیں تو اگر آپ ان لسٹ پہ نظر ڈالیں تو یہ صرف ایک رسک کی لسٹ نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان ایک لنکیجز ہیں ان کے درمیان انٹرڈپینڈنسیز ہیں اور ایک رسک دوسرے کے ساتھ جب ہم نے سسٹمز تھنکنگ کی بھی بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں یہی کانسیپٹ تھا کہ جب سسٹم کے ویریس کمپوننٹس جو ہیں جو وہ انٹریکٹ کرتے ہیں جو اپس میں لنک ہوتے ہیں اور فیڈ بیک کی وجہ سے جو الٹیمیٹ رزلٹ سامنے آتا ہے جو سسٹم آپ کو جو بہیویئر پروڈیوس کرتا ہے وہ اہم ہوتا ہے اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ سسٹم کے جو کمپوننٹس ہیں سسٹم کے جو پارٹس ہیں اس کو انڈر اسٹینڈ کیا جائے اس کی لنکیجز کو ان کی انٹرڈپینڈنسیز کو اور اسی لیے یہاں پر بھی وہی کانسیپٹ سامنے آیا کہ جو رسک ہیں مختلف قسم کے چاہے وہ کریڈٹ رسک ہو چاہے وہ مارکیٹ رسک ہو یا آپریشن رسک ہو یا اس کے ساتھ لکوڈیٹی رسک ہو ان کا آپس میں تعلق ہے اور کوئی جب یہ رسک کنورچ کرتے ہیں تو پھر یہ ایک طرح سے بینک کے لیے اوور رسک پروفائل سامنے آتا ہے اور یہ چیزیں جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس چیز کو رسک مینجمنٹ کا اور جو ای آر ایم کا کانسیپٹ ہے وہ ایک طرح سے کلیئر ہوتا ہے اس میں آپ کو بتاتے ہم چلیں کہ ایک بہت مشہور کوٹ ہے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے کچھ عرصے پہلے جو امریکہ کا جو ایکس فیڈ کے چیئرمین تھے گرین ایل گرین اسپین جو کافی نون فگر ہیں اور انہوں نے امیرکا uh, کی ایک طرح سے جو لینڈسکیپ تھا بینکنگ کا فائنینشیل انڈسٹری کا اس کو بڑا امپیکٹ کیا تو ان کا یہ ایک مشہور رسک مینجمنٹ کے حوالے سے کوٹ تھا بینکنگ میں انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ کسی بینک کا سائز یا اس کی ڈائیورسٹی اس کی سکسیس کو ایک طرح سے گارنٹی نہیں کرتی بلکہ کسی بینک کی سکسیس ڈپینڈنٹ ہے اس کی گروتھ اس کا سروائول رسک مینجمنٹ پہ ہے تو یہ گرین گرین اسپین کا جو ایک کوٹ ہے اور اپنے وقت میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جو تھے ان کے کامنٹس جو تھے پورے ایڈورس یا پازیٹو کامنٹس پوری مارکیٹس کو موو کرتے تھے تو ان کے اس کامنٹ سے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ای آر ایم کا کانسیپٹ ہے جو رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے ایک انٹرپرائز لیول پہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے تو جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر یہ ای آر ایم کی جو یہ کانسیپٹ ہے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سامنے آتا ہے کہ رسک جب کنورج کرتے ہیں اور اس کی رسک کی کنورجن سے جو سامنے سیناریو ڈیولپ ہوتا ہے اس کے لیے بینکوں نے کیا تیاریاں کی ہیں بینک اس کے لیے کس حد تک وہ ہیں تو اس میں جو سب سے پہلے اہم چیز سامنے آتی ہے کہ ابھی تک بینکوں نے سائلوڈ اپروچ کو اپنایا تھا سائلوڈ اپروچ کیا ہوتی ہے سائلوڈ اپروچ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس مختلف لیول پہ مختلف ٹائمنگز میں اور مختلف آپ کہہ لیں کہ سیٹ اپ میں رسک کو مینیج کر رہے ہیں اسی سائلوڈ اپروچ نے الٹیمیٹلی جب لوگ آئسولیٹ ہو گئے ان کو سامنے پورا میکرو ویو نہیں آیا تو جب سچویشن ڈٹریٹ ہوئی یا حالات یا مارکیٹ یا انوائرمنٹ ان کے گیس گئی تو دی آر ناٹ ان ا پوزیشن ٹو ریئلی دا آرگنائزیشن ویئر دا بینک اسٹینڈ تو اس سائلوڈ اپروچ کو ایک طرح سے بریک کرنے کے لیے اس سائلوٹ اپروچ کی جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جو اس کے ایڈورس امپیکٹ ہیں اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ای آر ایم کا کانسیپٹ سامنے آیا تو جب ہم یہ جب چیزیں دیکھتے ہیں اور اس چیز پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو ای آر ایم جو ہم آپ کو انشاءاللہ یہ اور اگلے لیکچر میں اس کو اور تھوڑا اس کو ہم مزید وضاحت کریں گے اتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم ای آر ایم کی بات کرتے ہیں تو اس میں لنکجز کی کیا ہے کانسیپٹ لنکیجز کا کانسیپٹ وہ یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جو پالیسیز ہیں بینک کی جو اسٹریٹجی ہے جو اوورال آل ہے ان کے درمیان جو ویژن ہے آپ کہہ کہ اس اس کے اور رسک کے درمیان الائنمنٹ ہے یا نہیں کیونکہ اگر یہ کراس پرپزز ہوں گے تو وہ پھر اسٹریٹجی بھی انٹ سر سکسیسفل نہیں ہوگی اور پھر جو رسک مینجمنٹ کا جو ایریا ہے وہ بھی افیکٹو نہیں ہوگا اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں بینکنگ از اے رسک بزنس جیسے ہم نے آپ کو ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ بینکنگ کے جو فنڈامنٹل ہیں وہ رسک ٹیکنگ ہے اب آپ نے رسک ٹیکنگ کو ایک طرح سے کانسیپٹ ہے رسک ریوارڈ ٹریڈ آف کو آپ نے ایک طرح سے آپٹومائز کرنا ہے اس میں وہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ نے رسک کو المینیٹ کرنا ہے یا رسک کو ختم کرنا ہے وچ از آبیسلی ان اے وے انیچرل ٹو دی بزنس آف بینک اور ہم جب لنکیجز کی بات کرتے ہیں تو یہ سامنے آتی ہے کہ یہ صرف ایک لنکجز نہیں ہے بلکہ جو سسٹم کی ڈائنامکس ہیں اس کو بھی ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم مثال لیں مارگیج کی جو مارگیج بزنس ہے بینک کے اندر اور آج کل چونکہ مارگیج کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے اور جو کرائس فائنینشیل کرائسس شروع ہوا تھا سب پرائم مارگیج کی مارکیٹ سے تو اس لیے مثالوں میں رسک مینجمنٹ کی جب اور ای آر ایم کی بات ہوتی ہے تو مارگیج کے ایک طرح سے سیگمنٹ کو سامنے لایا جاتا ہے اس کی مثال رکھی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایونٹس جو تھے انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ کیوں ای آر ایم کی ضرورت ہے تو اب آپ جب دیکھیں گے کہ یہ جو ایک پورا جو بینک ہے جس کے اندر اگر ایک مارگیج کا سیٹ اپ ہے ایک سیگمنٹ ہے ایک ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا ایک سیپریٹ لیگل اینٹی ہے لیکن اس کی جو آبجیکٹوز ہوں گے جہاں ان کے آبجیکٹو سیلس کے ہوں گے گروتھ کے ہوں گے پروفٹیبلٹی کے ہوں گے کیا انہوں نے اس میں جو اوور جو کمپنی کا رسک کا جو ویژن ہے جو رسک کا انہوں نے پیرامیٹر سیٹ کیے ہوئے جو رسک ایپیٹائٹ کے حوالے سے بات ہے جو رسک کیپیسٹی کے حوالے سے ہے اس کے اور اس کے درمیان الائنمنٹ ہے یا نہیں تو یہ جب لنکیجز کی اور اس کی بات کرتے ہیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ وہ صرف اس حد تک نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کی ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ان کی انڈر ڈپینڈنس کو دیکھنا ہے اور آپ اس میں دیکھیں جو مختلف پھر رسک کے جو ایریاز ہیں جس میں سب سے پہلے جو جس پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے اور مارگیج میں اس میں وہ کریڈٹ رسک ہے اس کے بعد مارکیٹ رسک بھی ہے لکوڈیٹی رسک بھی ہے تو وہ پھر ان کی سب کی جو ایک طرح سے جو ہے آپ لنک سامنے آ جاتے ہیں جب ان سب چیزوں کو ہم ہیں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ای آر ایم کا کانسیپٹ وقت کی ضرورت ہے بینکس چاہے جو اس وقت بار کے ہیں وہ سٹرگل کر رہے ہیں اور یہ سٹڈیز نے پروف کیا ہے کہ ابھی بھی وہ اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں وہ اتنے ان کی جو ریسورسز ہیں یا آپ کہہ لیں ان کی کیپیبلٹیز ہیں اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تو جب ان کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو جو پاکستان کا جو سناری ہو اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے لیکن یہاں ہمیں ایک طرح سے اپنے آپ کو ڈی بی لٹل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا ہم یہ احساس ہے کا شکار ہو جائیں کہ اگر جو ڈیولپ ورلڈ ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں یا جن کا فائنینشیل اور بینکنگ سسٹم ہمارے سے کافی آگے ہے اگر وہ لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں تو ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان کے لیسنس کو اپنے لیے ایک طرح سے آگے بڑھنے کے لیے ایک طرح سے بینچ مارک بنائیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ بجائے ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور انتظار کریں کہ کل کو یہ چیز ریگولیٹرس کی طرف سے یا وقت کی ضرورت کے تحت ہمارے سر پہ آ پڑے گی تو اس کا تو ہم پھر ایکشن لیں گے تو ہمارا یہ سجیشن یہ ہے ہم جو فیل کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی بینکنگ میں جو لوگ انوالو ہیں اس میں ریگولیٹرس بھی ہیں اس میں سینئر مینجمنٹ بھی ہیں اور اس میں جو دوسرے جو آپ کہہ لیں کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو چاہیے کہ اس میں پرو ایکٹیو اپروچ لے کے آئیں اور اس میں ای آر ایم کا کانسیپٹ کوئی بہت زیادہ یہ راکٹ سائنس نہیں ہے, بلکہ اس کانسیپٹ کو صرف کی اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے جب ای آر ایم کی اتنی زیادہ بات کی جا رہی ہے تو کیا یہ ای آر ایم کا کانسیپٹ اوور نائٹ ڈیولپ ہو گیا ہے کیا یہ آل آف اے سڈن دنیا نے ریلائز کیا یا فائنینشیل یا بینکنگ ورلڈ کے جو پلیئرس تھے ان کو احساس ہوا کہ ہمیں ای آر ایم کی طرف آنا چاہیے اس کا اگر آپ تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیکھیں تو اس وقت یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وٹ آر دا فیکٹرس وچ آر ان اے وے ڈرائیونگ دس فوکس آن ای اس میں ہم آپ یہ دیکھیں گے کہ دیر آر فور فیکٹرس جو کی ڈرائیورس ہیں جو ایک طرح سے ای ERM کے پروسیس کو ایک طرح سے اجاگر کر رہے ہیں پہلا اس میں یہ ہے کہ یہ جو 2007 میں جو کرائس شروع ہوا تھا وہ ظاہر ہے سے شروع ہوا تھا جس نے الٹیمیٹلی ساری دنیا کو امریکہ کی اکانومی کو یورپ کی اکانومی کو اور پھر گلوبلی لیا اور وہ الٹیمیٹلی لیٹ ٹو دا آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے گلوبل میل ڈاؤن جس کو نام دیا جاتا ہے تو اس میں بھی یہ ایونٹس جو تھے یا یہ سرکمسٹانس تھے انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ وہاں جو اینالسز ہوئی کہ رسک مینجمنٹ از واز ون آف دا میجر ایریاز جس کے اندر یہ کمی محسوس کی گئی اس میں جو پلیئرس تھے اس میں جو ایون ریگولیٹرس تھے ان کی بھی افیکٹونیس کو ایک طرح سے اسکروٹنائز کیا گیا تو ان ایونٹس نے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سب پرائم مارگیج کا جب یہ جو سیکٹر تھا اس میں جب یہ ایک طرح سے پرابلم شروع ہوئی اس میں کینٹیجین کا افیکٹ آیا تو اس میں جو مختلف پلیس تھے دیو آر ناٹ اویئر کہاں کیا ہو رہا ہے یہاں ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی کہ ساری جو لنکیجز تھے یا انٹر ڈپینڈنسی تھی ان کا لوگوں کو قطن علمی نہیں تھا وہ جان نہیں رہے تھے کہ ہمارے ایک ایکشن سے کیا اس کا پورا سسٹم پہ امپیکٹ پڑے گا پوری انڈسٹری اس کی لپیٹ میں آ جائے گی اور اس سے نہ صرف یہ ایک کریڈٹ کرائسس جنریٹ ہوا جس میں آپ سب جانتے ہیں کہ مارکیٹ کی جو پرائسز تھیں ہاؤسنگ کی وہ کریش کر گئیں اور اس کی وجہ سے بینک جو ہے جو ڈیفالٹ میں جو ان کے جو تھے کریٹرز جو تھے جو ان کے لون کے جن کے نام تھے جو بورس تھے وہ ڈیفالٹ کرنے لگے ان کی ری پیمنٹس کی جو کیپیسٹی تھی وہ ایک طرح سے افیکٹ کر گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے دوسرے کرائسس کو جنریٹ کیا وہ لکوڈی کرائسس تھا پورا بینکنگ سیکٹر پورا فائنینشیل سیکٹر ایک لکوڈیٹی کرائسس لیکوڈیٹی شارٹیج کے ایک طرح سے اس کے اس میں ویشس سائیکل میں آ گیا تو ان چیزوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا اور اس میں ظاہر ہے جہاں بینکوں کی اپنی کمزوریاں تھیں بینکوں کے میں یہ تھا کہ جو اس وقت ہم بات کر رہے تھے بڑے سوفسٹیکیٹڈ پروڈکٹس uh, جو رسک کو کور کرنے کے حوالے سے سمجھے جاتے تھے ڈیریویٹوس کی بات ہوئی سیکوریٹائزیشن کی بات ہوئی تو اس کے اندر پھر فلاز نظر آنے شروع ہو گئے وہ فلاز کیا تھے کہ رسک جہاں لیا جاتا تھا وہ الٹیمیٹلی کسی اور کو پاس آن کر دیا جاتا تھا اور اس پروڈکٹ کا یا اس ٹرانزیکشن کا یا آپ کہہ کہ اس سے ریلیٹڈ آپ جو بزنس کی ڈیل تھا اس کا بینیفٹ کوئی اور لوگ لیتے تھے اور الٹیمیٹلی اس کا افیکٹ رسک کے حوالے سے کہیں اور جا کے افیکٹ پڑتا تھا تو یہ جو آئسولیشن میں جو کام ہوا نا اس نے زارے سارے اس کو اس وقت اس چیز کو ضرورت کو محسوس کیا گیا ریگولیٹرس کے حوالے سے اینالسٹ کے حوالے سے ریٹنگ ایجنسیز کے حوالے سے اور بینک کی کے حوالے سے یہ جو ہمارا موجودہ سسٹم ہے رسک مینجمنٹ کا اس میں بہت فلاز ہیں اور اس فلاز کو دور کرنے کے لیے زارے سب نے ایک طرح سے سر جوڑ کے بیٹھے اور اس کے بعد جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئیں اب جی ٹوینٹی کا جو کانسیپٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک ایسا ایریا ہے جس کو ہم نے جب تک سب مل کے ساری اکانومیز خاص اور پہ جی ٹوینٹی جو ملک ہے بیس ممالک ہیں ان کی اکانومیز ان کے فائنینشیل سیکٹرز آپس میں کوپریٹ نہیں کریں گے کولوبریٹ نہیں کریں گے تو یہ بات نہیں بنے گی اس کے ساتھ ساتھ اس کرائسس سے پہلے کچھ بہت ہائی پروفائل کارپوریٹ فیلئرس بھی سامنے آئے تھے جنہوں نے رسک مینجمنٹ کے ان کا ظاہر ہے ان کمپنیز کا یہاں ہم نام نہیں لیں گے لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ان کمپنیز نے جو آن انڈیئر اون رائٹ بہت ایک ملٹا نیشنل تھیں گلوبل کمپنیاں تھیں لیکن ان کے یہاں جب دیکھا گیا ون فائن ڈے کہ ان کے جو کچھ انڈیویجول کچھ آپ کہہ لیں کہ بنچ آف جو ڈیلرز تھے یا بنچ آف آپ کہہ لیں انڈیویجوئلس تھے انہیں انہوں نے اتنا زیادہ رسک لیا جو کہ اس کمپنی کی کیپیسٹی رسک ایپیٹائٹ سے زیادہ تھا جو وقتی طور پر ان کو پروفٹ تو پرووائڈ کر گیا لیکن الٹیمیٹلی اٹ لیٹ ٹو دا ڈاؤن فال بینکرپسیز آف دوز کمپنیز اس کو بھی جب ہم نے سب چیزوں کو دیکھا تو یہ ایک فیکٹر سامنے آیا کہ وہ ساری چیزوں نے ای آر ایم کے کانسیپٹ کو کس طرح ہائی لائٹ کیا اس کے ساتھ ساتھ جو کہ اس سے لنک ہے دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ اسٹرنجنٹ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کے حوالے سے ریگولیٹرس نے بھی محسوس کیا کہ یہ جو کرائسس آیا اور کرائس کی جو وجوہات تھیں اس میں جہاں بینکوں کی اپنی آپ کہہ لیں ایکسیسز تھیں بینکوں کی اپنی ویکنیسیز تھیں یا ایلیمنٹ آف یہ کہہ لیں کہ گریڈ تھا اس میں ریگولیٹرز کی طرف سے بھی جو ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ مانیٹر کرنا چاہیے تھا یا ان کے جو بزنس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے تھا وہ چیز سامنے آئی کہ اس کی کمی محسوس کی گئی تو جب اس کی وجہ سے ظاہر ہے ریگولیٹرز نے بھی آپ کہہ لیں کہ انہوں نے اپنے رول کو اور زیادہ ایک طرح سے وہ کیا اور بینکوں کو اور فائنانشیل انڈسٹریز کے پلیئر کو ریگولیٹرز کی جانب سے اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو وہاں ایس سی سی پی فیڈرل ریزرو انہوں نے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ اب یہ سرٹن ریگولیشنز ہیں جس کو فالو کرنا ضروری ہے اور اس کو فالو نہیں کرنے کی صورت میں اس کی کیا ریپرکشنز ہوں گے اس میں پینلٹیز بھی ہوں گی اس میں انڈیویجلز لوگوں کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اس میں ہائی پروفائل آپ کہہ لیں کہ جیل ٹرمس تک بھی ہوگا تو یہ جب چیزیں ہوئیں پھر نہ صرف یہ کہ بلکہ نیو یارک اسٹاک کی اگر ہم مثال لیں کہ دنیا کا سب سے بڑا سٹاک چینج ہے انہوں نے بھی اپنی رپورٹنگ ریکوائرمنٹس وہ کمپنی جو لسٹ ہونا چاہتی ہیں اس میں بہت زیادہ ایک طرح سے انہوں نے کلوز ایڈ کیے تاکہ ایلیمنٹ آف ٹرانسپیرنسی اور خاص طور پہ رسک مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر کلیئر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بازل ٹو کے جو ریکوائرمنٹ ہیں ہم سب جانتے ہیں جو کیپٹل ریکوائرمنٹس ہیں اس کی بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز سامنے آئی کہ جب تک آپ رسک کو انٹرپرائز وائڈ پہ ایک طرح سے آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے اس کو میجر نہیں کریں گے اس کو رپورٹ نہیں کریں گے اور اس کو میڈیکیٹ کرنے کے لیے ایفرٹس نہیں کریں گے تو یہ جو رسک کی جو ہے جو سچویشن ہے یہ ایک کمپنی کے لیے ایک طرح سے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے اور اس کے بعد جو تیسرا آئٹم تھا گلوبل لیول پہ ساتھ ہی ساتھ انیشیٹوز لیے جا رہے تھے گڈ گورننس کی طرف ہم نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا تھا کہ گڈ گورننس بھی آج کل بہت ایک طرح سے آن دا ہائی آن دا ایجنڈا آف کارپوریٹ اینڈ ریگولیٹرس کہ گڈ گورننس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ یہ خاص طور پہ جو بینک ہیں اور جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں جو ان کی آپ کہہ لیں کہ سینئر مینجمنٹ ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کی ویل ڈیفائن رسپانسبلٹیز ان کے رولس اس میں ایلیمنٹ آف ٹرانسپیرنسی ایلیمنٹ آف اکاؤنٹیبلٹی ڈاؤن دا لائن ہونا چاہیے اور جو نارمس ہیں جو اس میں کنٹرول پروسیجرز ہیں جو اس میں آڈٹ کا کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو جنرل پبلک ہے جو کسٹمرز ہیں آپ کہہ لیں کہ ریٹنگ ایجنسیز ہیں یا انویسٹرز ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں گڈ گورننس کی اس پرٹیکولر کمپنی کے اندر فالو ہو رہی ہیں اور ظاہر ہے جب گڈ گورننس ایک اوپنلی سامنے آئے گی اس کے امپیکٹ نظر آنا شروع ہوں گے تو ظاہر ہے اس کا ایک پازیٹو امپیکٹ ایک کمپنی کی ریپوٹیشن کے اوپر بھی آئے گا تو اس میں چوتھا پوائنٹ یہی ہے کہ جنہوں نے ای آر ایم کے پروسیس کو ارلی اڈاپٹ کیا اس کو ان کے بینیفٹس نظر آئے اور وہ بینیفٹس کی وجہ سے بھی ای آر ایم جو لوگ فالو نہیں کر رہے تھے یا جنہوں نے ابھی ای آر ایم کے اوپر وہ توجہ نہیں دی تھی تو وہ چیز بھی سامنے آئی کہ ان بینیفٹس کو اگر یہ کمپنیز جو کہ ابھی فی الحال مائنورٹی میں ہیں کر کے یہ بینیفٹس لے سکتی ہیں تو وائی ناٹ تو اس بینیفٹس کو ان آپ کہہ لیں کہ جو ان کو ایڈوانٹیجز ملی اس کی ہائی لائٹ ہونے کی وجہ سے بھی ای آر ایم کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ سامنے آیا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ کچھ بہت ظاہر ہے اس میں کمپنیوں کے نام نہیں دیے گئے لیکن جنہوں نے ای آر ایم کے پروسیس کو ای آر ایم کے سسٹم کو اپنی یہاں ان کارپوریٹ کیا ایک طرح سے امپلیمنٹ کیا تو آپ دیکھیں ان کو ویریس ایریاز میں اس کے کتنے بینیفٹس ملے ظاہر ہے یہ بہت امپورٹنٹ بینیفٹس تھے یہ شیئر ہولڈر ویلیو کی امپرومنٹ کے حوالے سے تھے یہ ارلی وارننگ کے والے سے تھے اور اس میں لاس رڈکشن کا کانسیپٹ ہی سامنے آیا اور اس میں ریگولیٹری کیپٹل ریلیف کی آپ دیکھیں کتنی بڑی فگر جو سامنے آئی اور انشورنس کاسٹ کا جو اس میں ریڈکشن ہے سامنے آئی تو یہ جو بینیفٹس بھی دیکھے گئے تو اس نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ اگر ای ایم کو اڈاپٹ کیا جائے تو یہ جو پیکج ہے اور یہ ظاہر ہے ایک لمٹڈ بینیفٹس کا پیکج نہیں ہے بلکہ دس لسٹ کین آلسو گو آن دس لسٹ کین انکریز جب ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں نٹ شیل میں تو پھر یہ ایک چیز سامنے آتی ہے کہ ان سے آپ کہہ لیں کہ کاز نے ای ایم کے پروسیس کو ہائی کیا اور یہ جو بینکس نے ایک طرح سے ان کو اٹینشن دینا شروع کی آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ای آر ایم کا processes کیا ہیں ای ایم جو ہے ظاہر ہے ایک آسان اس کی ڈیفینیشن دے کے آپ اس کو نہیں کر سکتے بلکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ای ERM ایم کا پروسیس اگر آپ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کو آپ کو کیا کہاں سے شروع کرنا پڑے گا دیر آر فور اسٹیجز اور ظاہر ہے فور اسٹیجز اگین آپس میں انٹر لنکڈ ہیں ان کے آپس میں انٹر ڈپینڈنٹ ہیں لیکن ضروری ہے کہ ان ہر اسٹیج کے جو اندر مختلف کمپونیٹس ہیں ہر سٹیج کی جو مختلف ریکوائرمنٹس کو اس کو تھوڑی دیر کے لیے انڈرسٹینڈ کیا جائے اس سے اویئرنیس جنریٹ کی جائے تاکہ جب ای ERM ایم کا پروسیس امپلیمنٹ کیا جائے لانچ کیا جائے تو اس کے اندر کلیرٹی ہونی چاہیے ایٹ آل لیولس آف دا بینک ایٹ آل لیولس آف دا جب ہم پہلے سٹیج کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو یہ ای آر ایم فاؤنڈیشن ہے یہ فاؤنڈیشن ایز دا نیم سجیسٹ از سم تھنگ آن وچ ای آر ایم پروسیس از گوئنگ ٹو بی بیسڈ اور ہے کسی چیز کی فاؤنڈیشن جب تک سالڈ نہیں ہوگی ساؤنڈ نہیں ہوگی ایڈیکویٹ نہیں ہوگی تو اس کی باقی چیزیں ظاہر ہے اسی ساتھ افیکٹ ہوں گی اس میں جو چیز آتی ہے ایک کانسیپٹ ہے کہ جو سینئر مینجمنٹ ہے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کی طرف سے جو ایک یوز کی جاتی ہے ٹون فرام دا ٹاپ وہ یہ ہے کہ جو سینئر مینجمنٹ ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز والے ہیں ان کا ٹیک کیا ہے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے ان کی پالیسیز کیا ہیں ان کا گورننس اسٹرکچر کیا ہے اس کی کیا اہمیت دیتے ہیں انہوں نے کس حساب سے پالیسیز ڈیوائز کر کے ڈاؤن دا لائن کمیونیکیٹ کی گئی ہیں اور اس میں رولس اینڈ رسپانسبلٹیز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب یہ چیز ہوتی ہے تو ریسورس الوکیشن کی بھی بات آتی ہے اور ظاہر ہے جو ڈسیجن میکرز ہیں انہوں نے اس پروسس کو جب لانچ کرنا ہے تو اس میں ریسورسز کی ضرورت پڑے گی فائنینشیل ریسورسز ہیں ہیومن ریسورسز ہیں تو اس میں اس میں آئی ٹی کے والے سے بات ہوتی ہے آپریشن کے والے سے بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ جو فاؤنڈیشن ہے اس اسٹیج پہ آپ کو ریسورس الوکیشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور جب تک ریسورسز پراپرلی الوکیٹ نہیں ہوں گے ایڈوکریٹلی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوں گے کوئی بھی پروسیس کسی قسم کا پروسیس آگے نہیں بڑھ سکتا اس میں پھر ای آئی ایم فریم ورک کی بات ہوتی ہے جس کے اندر ایک طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ بینک یا جو ادارہ ہے وہ ای آر ایم کے پروسیس کو اگر لانچ کر رہا ہے امپلیمنٹ کر رہا ہے تو اس میں اس بینک کی رسک ایپیٹائٹ کیا ہے رسک کیپیسٹی کیا ہے اس کی لمٹس کیا ہیں وہ کہاں تک جا سکتے ہیں اس کو مانیٹر کس طرح کیا جائے گا تو یہ سارے رسک ای آر ایم فریم ورک کے اس میں آتے ہیں اس میں رسک پالیسیز بھی اسی کا ایک حصہ ہیں جو کلیرٹی کے ساتھ کنوے ہوں گی تاکہ جو اس میں لوگ انوالو ہیں یا اس کے ساتھ جو بزنس ہیں خاص طور پہ جو ایک طرح سے کسٹمر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں دوسرے سیگمنٹس ہیں ان کو بھی پتا چ... ہونا چاہیے کہ جب ہم رسک لینے جا رہے ہیں کس ایریا میں رسک نہیں لینا کس میں لینا ہے اگر لینا ہے تو اس کو کس طرح آپ نے میٹیگیٹ کرنا ہے اس میں جو فاؤنڈیشن میں ایک اور اہم چیز سامنے آتی ہے وہ ہے انسینٹو سسٹم ظاہر ہے یہ ایک کوئی بھی کمرشل ادارہ جو ہے کوئی بھی جو آپ کہیں کہ بینکنگ بھی جس میں شامل ہے جب تک آپ لوگوں کو ایک پراپر کلیئرلی ڈیفائنڈ انسینٹو نہیں دیں گے تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا اور ان کی پرفارمنس کس حد تک آپ افیکٹ ہوگی تو ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی کہ انسینٹو سسٹم شڈ بھی لنکڈ اس میں صرف پرفارمنس کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اس میں یہ ہے کہ جو اوور جو یونٹس ہیں جو انڈیویجلس ہیں جو ٹیمز ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو ان کی جو الٹیمیٹلی پروفیٹیبلٹی اگر وہ یا ریونیو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں آر دوز ریونیوز آر دوز پروفٹی پروفٹیبلٹی and according to the uh, risk adjusted uh, effect risk adjusted profitability ka concept of uh, bahut aap keh le ki ho gaya hai aur bazel 2 ki bhi jo requirement hai aap dekhte hain ki jo assets ki allocation hai wo risk ke hisaab se adjust hoti hai aur jo ultimately tier 1 capital bhi determine hota hai usme bhi ye cheez dekhi jati hai ki isme risk ke element ko kis tarah coverage di gayi hai aur iske sath jo ek aur element hai, foundation mein education and training ka. جیسا کہ ہم شروع سے ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ کسی بھی ایریا میں ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ پارٹ ہے ہمیشہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ضرورت اس چیز کی ظاہر ہے بہت آویس ہے کہ جب آپ ای آر ایم پروسیس کو لانچ کریں گے امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کو بینک وائڈ بیس پہ لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا ظاہر ہے یہ ایون جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں جو ڈیولپڈ فائنینشیل سسٹمس ہیں وہاں پر بھی اس کمی کو بہت شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ رسک مینجمنٹ کے حوالے سے جو پروفیشنل آپ کہہ لیں کہ جو لوگ ہیں جو پروفیشنل آپ ٹیلنٹ ہے اس کی کمی ہے تو ضرورت ظاہر ہے اس چیز کی ہے کہ جو انڈسٹری کے پلیئر ہیں جو کہ ایکٹیو ہیں وہ اپنے سیلف لیول پہ اپنے آرگنائزیشن لیول پہ ویٹ نہ کریں کہ ریگولیٹرز یا کوئی اور انڈسٹری کی باڈیز مل کے اس چیز کو کریں گی پروموٹ وہ خود ٹریننگ کو ٹریننگ کے پروگرامس کو ایجوکیشن کے پروگرام کو ای آر کے حوالے سے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے پروموٹ کریں اس کو لانچ کریں آن این آن گوئنگ وہ ایک کیڈر آف آپ کہہ لیں تیار کریں جو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ حیرارکی میں جو سینئر لوگوں کی جگہ لیں ظاہر ہے کہ اٹس این آن جب تک لوگ اس میں تیار نہیں ہوں گے لرننگ کے حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے نالج کے حوالے سے تو ظاہر ہے یہاں گیپ آ جائے گا اور پھر اگر ای آر ایم اس فاؤنڈیشن کے حوالے سے آگے بڑھ ہے اور اس کے اندر افیکٹونیس آ رہی ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ جو ہیومن ریسورس آسپیکٹ ہے اس کو بھی اکارڈنگلی تیار کریں اس میں جو آپ نیکسٹ اسٹیج جو آتا ہے ای آر ایم کا وہ ہے رسک آئیڈینٹیفکیشن اینڈ اسسمنٹ یہ بھی ایک اہم اسٹیج ہے جس کے اندر یہ کیا جاتا ہے کہ ٹاپ ڈاؤن اور باٹم اپ اپروچ کو اپنایا جاتا ہے اس میں ایک کانسیپٹ ہے انوینٹری آف رسک رسک کی اسسمنٹ کو ایک طرح سے ایک انونٹری فارم میں لایا جاتا ہے جب ہم ٹاپ uh, ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو بینک کی پالیسیز ہیں ایٹ دا سینئر لیول ایٹ دا بورڈ لیول اور جس میں اسٹریٹجی کی بات ہوتی ہے اور اس میں دوسرے جو میجر ایریاز ہیں اس کو لنک کرتے ہیں آپ اپنے اس رسک uh, اسسمنٹ کے ساتھ کہ آپ جب اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں تو اس میں کن ایریاز میں جانا ہے کون سے پروڈکٹس ڈیولپ کرنے ہیں کون سے کے اندر آپ نے کرنا ہے تو یہ ایک اسٹریٹجک لیول پہ اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ سامنے آتا ہے اس کے بعد جب ہم باٹم اپ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپریشنل ایشوز آ جاتے ہیں اس میں آئی ٹی کے ایشوز آ جاتے ہیں اس میں وہ فنکشنز ہیں جو اگر آپ کو یاد ہو ہم نے بزنس ماڈل میں آپ سے ڈسکس کیے تھے جو سپورٹ فنکشنز ہیں وہاں سے بھی آپ ایک طرح سے فیڈ بیک لے کے انوینٹری جنریٹ کر کے پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر رسک اسیسمنٹس کیا ہے آپ اس میں رسک کو سیس کرتے ہیں رسک کے فیکٹر کو سیس کرتے ہیں آپ اس میں ایک طرح سے انوینٹری ڈیولپ کرتے ہیں جب ہم آڈٹ ریویو کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی وہ ایریا ہے جہاں سے آپ کو یہ فیڈ بیک ملتی ہے کہ جو رسک کو آپ سیس کر رہے ہیں جو آڈٹ نے ایک طرح سے ایریاز کو ہائی کی ہیں آپ وہاں سے رسک کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو اسس کرتے ہیں تو آڈٹ ریویو بھی از ون آف دا ایریا ویئر یو کین کن کن ایریاز میں ضرورت ہے اس کو کیونکہ ہر بینک اور خاص طور پہ بینکنگ سیکٹر میں آڈٹ جو ہے انسپیکشن جو ہے اس کا ایک حصہ ہے اور اس کا جو چونکہ ویسے ہی ان کا فنکشن انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو ان کا جو فیڈ بیک آپ کے سامنے آتا ہے رسک اسسمنٹ کے حوالے سے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ ان ہوتا ہے اور اس کا ظاہر ہے اس میں لانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ جو سیسمنٹس ڈیولپ کرتے ہیں وہ کسی حد تک ریئلسٹک ہوتے ہیں وہ کسی تک گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو انڈیپینڈنٹ اسسمنٹس ہیں وہ بھی اس اسٹیج میں ہیلپ کرتی ہیں اس کے اندر جو ہیں کسٹمرز ہیں اس کے اندر کنسلٹنٹس ہیں اس کے اندر ریگولیٹرز ہیں آپ ان سے بھی ایک طرح سے فیڈ بیک لیتے ہیں ان کی فیڈ بیک بعض دفعہ جنرلائزڈ ہوتی ہے جیسے ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں اسٹیٹ بینکس ہیں وہ بھی ایک طرح سے بہت فریکوینٹ ڈائریکٹوس uh, بیچتے رہتے ہیں رسک کے والے سے تو ان کے بھی آپ کہہ کہ جو ریویوز سے ایک جو اسسمنٹس ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ چیزیں اب آپ کو اس سٹیج کے اندر ہیلپ کرتی ہیں ایک پورا انوینٹری جنریٹ کرنے میں تو یہ جو اسٹیج ہے اگر آپ دیکھیں اس میں اندر جو سارے ایلیمنٹس ہیں وہ ایک طرح سے سبجیکٹو ہیں وہ ایک طرح سے کوالیٹیٹیو ہیں اور اس کو ظاہر ہے اب ضرورت ہے کہ اس کو اگلے اسٹیپ میں جا کے کوانٹیفائی کیا جائے اور اس کو اگلے اسٹیج میں جا کے ایک طرح سے اس کو جو ہے اپلائی کیا جائے تو اگلا سٹیج اسی والے سے رسک میجرمنٹ اور رپورٹنگ کا سٹیج ہے اس کے اندر جو ہم بات کرتے ہیں وہ کے آر آئی کا کانسیپٹ ہے کی رسک انڈیکیٹرز یہ ایک بہت اہم ایریا ہے رسک مینجمنٹ کا اور اس کے اندر بہت کام ہوا ہے اور اگر یہ آپ کے آر آئی کے حوالے سے اور جاننا چاہتے ہیں تو اگر آپ آپ نیٹ پہ جائیں گوگل میں جا کے کریں تو آپ کو بے تحاشا اس کے اندر انٹریز ملیں گی ر آئی کا کانسیپٹ کسی بھی بینکنگ کے حوالے سے جاننا ضروری ہے کے آر آئی کا کانسیپٹ بہت وائڈ ہے بہت ویرڈ ہے اور اس کے اندر بہت ورائٹی ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کے جو ریلیونٹ چیزیں ہیں بینکنگ کے حوالے سے بینکنگ رسک کے حوالے سے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں جو کہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے بھی کہ اس کو اتنی زیادہ ڈیٹیل ہے کہ بعض دفعہ آپ اس ڈیٹیل سے اوور ویل ہو جاتے ہیں تو کے آر ڈیولپ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اب اس رسک کو جو آپ نے سٹیج ٹو پہ اوپر جو آپ نے سیسمنٹس کی تھی آپ اس کو کوانٹیفائی کریں گے آپ اس کو ایک نمبر دیں گے آپ ایک پرسنٹیج دیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے بعد دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ پرفارمنس ورسز اسٹینڈرڈس کا ہے پرفارمنس ورسز اسٹینڈرڈ کا کانسیپٹ یہ ہے کے آر آئی کے ساتھ ساتھ کے پی آئی کا کی پرفارمنس انڈیکیٹرس اور کی پرفارمنس انڈیکیٹرس جو ان ا وے آپ دیکھیں وہ جو کہتے ہیں کہ وہ لیک کرتے ہیں آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ جی آپ نے یہ پرفارمنس چاہے وہ انڈیویجوئل پرفارمنس ہو یونٹ کی پرفارمنس ہو یا بینک کی پرفارمنس ہو اور پرفارمنس کے ویریس بینچ مارکس ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ ایک طرح سے ایکسپیکٹڈ پرفارمنس کیا تھی اور ایکچوئل پرفارمنس کیا ہے تو یہ جو کے پی آئیز ہیں وہ اس چیز کو ڈٹرمن کرتے ہیں وہ ایک طرح سے آفٹر دا افیکٹ ہوتے ہیں وہ لیگنگ انڈیکیٹرس کے حوالے سے سامنے آتے ہیں تو اسٹیج پہ آپ ان کو بھی ایک طرح سے ہائی لائٹ کرتے کہ کے جو ہیں وہ کیا تھے ان کی ایکچولی پرفارمنس کے جو انڈیکیشر تھے جو میٹرس تھے وہ کیا تھے اور ایکچوئل پرفارمنس جو سامنے آئی کیا ہے اور اس کے بعد آپ یہ جو کے آر آئی کی ڈیولپمنٹ کے پی اس میں سیسمنٹ جو ہے پھر یہ آپ ایک طرح سے بورڈ کو سبمٹ کرتے ہیں آپ رپورٹنگ کرتے ہیں اور اس میں کانسیپٹ ہے ڈیش بورڈ ڈیش بورڈ کیا ہے جیسا کہ یہ ٹرمس سجیسٹ کرتی ہے یہ ایک طرح سے آپ کے سامنے ایک اوور ویو آ جاتا ہے مینجمنٹ کے سامنے ایک اوور ویو آ جاتا ہے کہ in a given پوائنٹ of ٹائم گون انٹرویل بینک کا جو ایکسپوجر ہے رسک کا مختلف حوالے سے مختلف ایلیمنٹس کے حوالے سے رول کے حوالے سے کہ رولس لوگوں کے کی کیا ہیں یونٹس کے کیا ہے وہ ایز اے پکچر سامنے آ جاتا ہے یہ ڈیش بورڈ ہے تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ reporting آپ management اور بورڈ کو دیتے ہیں اور ظاہر ہے بورڈ اور management ultimately اس dashboard بورڈ کی بیس پر واضح واحد ہے کہ پالیسیز کو ریوائو کرنا پڑتا ہے ریوائز کرنا پڑتا ہے یا کچھ اور میجر ڈسیجنس لینے پڑھتے ہیں کہ جب اس میں ویریئنس کو دیکھ کے اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو کانسیپٹ ہے وہ پبلک ڈسکلوجر کا ہے پبلک ڈسکلوجر بھی بہت اہم ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اور ساری دنیا میں بھی جو بینکس ہیں دے آر موسٹلی دے آر رادر پبلک لمیٹڈ کمپنیز تو ان کا جو ایک پبلک ڈومین کے اندر جو ان کی روز اینڈ ریسپانسبلٹیز ہیں ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے ڈسکلوجر کے حوالے سے وہ بہت ایک اہم رسپانسبلٹی ہے تو اس میں جو پبلک ڈسکلوجر کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ نے رسک کے حوالے سے جو چیزیں آپ نے ایک طرح سے کوانٹیفائی کی ہیں جو پرفارمنس آپ نے ڈیولپ کی ہے جو ڈٹرمن کیا ہے جو گیپس ہے اس کے اندر اور آپ نے جو اپنے بورڈ کو جو سینئر مینجرنٹ کو آپ نے جو دیا ہے اس کو آپ پبلک کو ایک طرح سے شیئر کرتے ہیں اور یہ نارملی یہ ڈسکلوجرس جو ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جو بیلنس شیٹس ہوتی ہیں بینک کی اس کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں اور اس میں ایک ایلیمنٹس کو صرف نمبرس کے حوالے سے نہیں Uh, بتایا جاتا بلکہ اس میں اندر جو نمبرس کے ٹرینڈز ہیں اوور اور اس ٹرینڈ کی انالیس دی جاتی ہے اس کے اندر کامنٹس ہوتے ہیں اور اس کے اندر پبلک کو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ آسان الفاظ میں نان ٹیکنیکل لینگویج میں ایک عام پبلک کو جو اگر شیئر ہولڈر ہے یا کوئی اور جو اسٹیک ہولڈر ہے جو کہ بینک کے افیئرس کے متعلق جاننا چاہتا ہے یا اور کوئی انٹرسٹیڈ آپ کہہ لیں کہ ریٹنگ ایجنسیز والے ہیں ان کو یہ پتا ہو کہ یہ جو ڈسکلوجر آ ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہے اس کے پیچھے کیا فریم ورک کام کر رہا ہے اس کے پیچھے اور کیا ایریاز ہیں تو یہ پبلک ڈسکلوجر بھی امپورٹنٹ ہے اور اس کی اہمیت اس کی آپ کہہ لیں کوالٹی ڈٹرمن کرتی ہے ایک بینک کے انٹینشن کو اور دیکھا گیا ہے جو کچھ سروے اور جو کچھ انالسز سامنے آئی ہیں کہ جن بینکس کی بیلنس شیٹ کے اندر یہ ڈسکلوجرس بہت ٹرانسپیرنٹ تھے بہت کلیئر تھے ان کا ایک طرح سے ریپوٹیشن وائز ان کی الٹیمیٹلی جو آپ کہہ لیں کہ اس میں اس نے ہیلپ کیا مارکیٹ شیئر میں اور ان کا جو امیج ہے ایک کہہ لیں کمیونٹی کے اندر ایک بہتر امیج ہوا اس کے بعد جو چوتھا ہے وہ ہے رسک میٹیگیشن کا اور مینجمنٹ کا ظاہر ہے یہ ایک اہم ہے جب ہم تین اسٹیجز سے گزر کے اس چوتھے اسٹیج پہ آتے ہیں دس از انفیکٹ دا کرکس وی آر یو ایکچولی گوئنگ ٹو ڈرائیو دا بینیفٹس آف دس کے یہ جو ہم نے سارا ای ERM ایم کا فریم ورک ڈیولپ کیا ہے اس کے فائدے آ رہے ہیں یعنی اس میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں ان کی ریزولوشن ہے آپ نے جو تین اسٹیجز سے گزر کے جب آئی ہیں تو اب آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اس ایشو کو ریزالو کرے ٹو دی بیسٹ انٹرسٹ آف دا اسٹیک ہولڈرس اینڈ دا کمپنی ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اندر جو دوسری چیزیں ہیں وہ پروڈکٹ اور کسٹمر کی مینجمنٹ کا ایریاز بھی ہے اس کے اندر پرائسنگ کا کانسیپٹ بھی ہے کہ جب آپ پرائسنگ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں پرائسنگ کا جو بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم نے رہا اس کا ذکر کیا کہ کنزیومر پروڈکٹ کی جو پرائسنگ ہے وہ ایک بہت کی ایریاز ہے اس کو بھی آپ نے رسک کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر اگر بغیر رسک آپ لیں گے تو وہ پرائسنگ ہوگی ایک طرح سے وہ فلوڈ ہوگی تو یہ ان سب ایریاز کو آپ مد نظر رکھتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے اس میں کیپٹل مینجمنٹ کا بھی ایریاز ہے اس میں رسک ٹرانسفر کا بھی ہے رسک ٹرانسفر کا کانسیپٹ یہی ہے کہ وہ رسک جو آپ سمجھتے ہیں ان گیونگ ایز اے مارکیٹ پرمٹس یا جس میں آپ سیکنڈری مارکیٹ کا کانسیپٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جو باہر کی ڈیولپ اس میں ہے یا کیا آپ ایک سرٹن رسک کو اپنی بک سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں کیا آپ اس رسک کو اپنی بک سے نکال سکتے ہیں اور یہ ظاہر ہے اس میں آپ کو بہت سی چیزیں دیکھی ہی گئی ہیں ایک پریکٹیکل نون کیسز سامنے آئے ہیں کہ اس اسٹیج پہ جن کا ای آر ایم تھا انہوں نے جن ایریاز میں ان کو لاسز نظر آنے شروع ہوئے یا وہ دیکھ رہے تھے کہ ان ایریاز میں مزید گروتھ نہیں ہے تو انہوں نے ایک طرح سے ایگزٹ اسٹریٹجی ڈیولپ کی کہ وہاں سے ایگزٹ کر جائیں یہاں یا کہیں لاسز ہو رہے تھے اس کو کرٹیل کرنے کے لیے ان کو اس اسٹیج پہ ہیلپ ملی سارے اس, اس کے اسسمنٹس کے ساتھ کوانٹیفکیشن کے ساتھ کی رسک انڈیکیٹرز نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ ایریا جہاں کو آپ کو گروتھ پوٹینشیل نظر آ رہا ہے یہاں دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں پر ود ان دا گن فریم ورک ود اگر آپ رسک لے کے اس گروتھ اپورچونٹیز کو ایکسپلائڈ کر سکتے ہیں لیوریج کر سکتے ہیں تو آپ اس کو بھی دیکھتے ہیں تو اس سارے فریم میں ایک چیز سامنے آئی کہ کس طرح آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں یہاں یہ چیز بتانا ضروری ہے کہ یہ سارے اسٹیجز جو ہیں آپ ایک سیکوینس میں اگر کریں گے تو ایک پریکٹیکلی اس میں بہت دشواری ہوگی یہ دیکھا گیا ہے آپ پہلے سٹیج ون کو پھر سٹیج ٹو کو لیکن اس کے اندر ٹائم گیپ اتنا آ جائے گا کہ اس کی افادیت ختم ہو جائے گی اس کی جو امپیکٹ ہے کیونکہ آپ کی مارکیٹ جو ہے آپ کی انوائرمنٹ جو ہے وہ بڑی ڈائنامک ہے وہ ایور اوالوگ اور ایور چینجنگ ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے ایریاز کو پہلے پرورٹائز کریں آپ یہ دیکھیں کہ کون سے کروشل ایریاز ہیں کون سے کی ایریاز ہیں جس کو آپ ایک طرح سے پہلے اٹینڈ کریں اور اسی آپ سے ای ایم کا فریم ورک ڈیولپ کریں اس کے ساتھ ساتھ ایک آلٹرنیٹ اپروچ بھی دی گئی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گیونگ سرکمسٹانس آف دا بینک کہ آپ اس آلٹرنیٹ اپروچ کو وہ اپروچ یہ ہے کہ آپ چوتھے سٹیج سے شروع کریں آپ چوتھا جو اسٹیج ہے کیا پہلے وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سے ایشوز ہیں کون سے ایریاز ہیں جو کہ اٹینشن ریکوائر ہے پھر آپ یو موو بیکورڈ آپ ورڈ جائیں آپ جو رسک کوانٹیفکیشن ہے رپورٹنگ ہے اس کے اس میں آئیں رسک اسسمنٹس اس کے بعد آپ فاؤنڈیشن ڈیولپ کریں یہ ایک طرح سے ریورس اپروچ ہے اٹ آل یہ ریکمنڈیڈ ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ آئیڈیل اپروچ ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ جو بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ بینکس ہیں یا وہ ادارے ہیں جنہوں نے اس کو سکسیسفلی امپلیمنٹ کیا ہے تو جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اسی حساب سے آپ اس کو آگے لے کے چلیں گے اب ہم جب اسٹیجز کی اس کو کور کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا مزید ٹاپک کو اس کانسیپٹ کو آگے بڑھاتے ہیں اس میں یہ ہے جو کانسیپٹ ہے ہم نے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ جو مارگیج کی جو ہے اس کے اوپر فوکس ہے خاص طور پہ کرائسس کے بعد تو اس کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ ریلیونٹ بنتی ہے تو اس میں گڈ گورننس کا اور کے آر کو اوور ہال کرنے کا ذکر ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو مارگیج بزنس کسی بھی بینک کی اس کو ایک تو الائنمنٹ تو ہونی چاہیے پھر وہ گورننس کے حوالے سے اس کو پتا ہونا چاہیے جو اس کا جو رسک مینیجر ہیں ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہے اور رسک مینیجر جو ہے آپ کو جو فریم ورک ڈیولپ کر کے دیتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس جگہ کس کیسے انٹروینشن کرنی ہے کہاں آپ نے ایک طرح سے آگے بڑھنا ہے کہاں آپ نے رکنا ہے اور کہاں پیچھے جانا ہے تو یہ گورننس کا کانسیپٹ اس والے سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیا آر ہیں کی رسک انڈیکیٹرز اس کو بھی وقت کے ساتھ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دیز ناٹ دیز ناٹ آپ کہہ لیں کہ کاروڈ ان اسٹون اس کو آپ کے آر آئی کو ساتھ ساتھ اوور آل کریں گے جب یہ چیزیں کمبینیشن کے ساتھ سامنے آئیں گی تو پھر اس فریم ورک کی افیکٹنیس کا آپ کو پتا چلے گا اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فوکس ہے گورنرس کا وہ ایک ڈٹرمن کرتا ہے کہ جب آپ کے آر آئی کی افیکٹنیس کو یوٹیلائز کریں گے تو گورننس کا فیکٹر جو ہے آپ کو ہیلپ کرے گا اور وہ آپ کو ایک طرح سے گائڈ کرے گا کہ کہاں جا کے آپ نے کے آر آئی کے حوالے سے کیا ایکشن لینے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کے کی ایکوریسی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کے آر آئی آپ دیکھیں یہ بیس لائن ہے ایک طرف بیس لائن ہے جب کے آر آئی آپ ایکوریٹلی ڈیولپ کرتے ہیں ان کی جو ریلیونس آپ کے بزنس اس کے ساتھ ہوتی ہے رسک کے جو سارے کمپوننٹ اس کے اندر انکارپیٹ ہوتے ہیں چاہے وہ کریڈٹ رسک ہو مارکیٹ رسک ہو آپریشنل رسک ہو یا ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ کہ لکوڈیٹی رسک ہو تو یہ چیزیں اہم ہو جاتی ہیں تو کے کی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے امپورٹنٹ اور اس کو وقت کے ساتھ اوور آل کرنے کی ضرورت ہے کے آر آئی جیسے ہم نے کہا یہ بیس لائن ہے یہ آن گوئنگ کمپریہنسو پروسیس ہے اور اس کو ساتھ ساتھ ریویو کرنے کی ضرورت ہے کے آر آر ویری امپورٹنٹ اور جیسے آپ کو ہم نے کہا کہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ آپ اپنے طور پہ اس میں تھوڑی سی ریسرچ اینڈ سٹڈی کریں تاکہ آپ کو اس چیز کا پتا چل سکے اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ وہی جو ہم نے بات شروع کی تھی کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک مارگیج کی اس کو مثال لیں تو یہ جو پیرامڈ آپ کے سامنے ہے اس میں جب ایک ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ کیا, کیا چیزیں اس کے اندر جو آتی ہیں اور یہ آپ کہہ لیں کہ یہ سیورل کن جو فیزز ہیں اس کے آپ کے سامنے آتے ہیں اس میں ٹرانزیکشن بات کر رہے ہیں ہم مارگیجز کی تو ظاہر ہے ایک مختلف آپ جو بک کر رہے ہیں اپنی اس کے اندر تو کچھ لونز ری ہو رہے ہیں کچھ لونز آپ کے بک کے اندر آ رہے ہیں تو یہ ٹرانزیکشن جو جنریٹ ہو رہی ہیں یہ پہلی تو چیز جو ہے لیگنگ انڈیکیٹرس کے پہلا اسٹیج آتا ہے آپ کے جو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز تھے اور آپ نے جو ایکچوئل پرفارمنس کی ہے وہ کیا ہے لیگنگ انڈیکیٹرز کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آفٹر دا فیکٹ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ فیز ہے وہ ٹریگر کا ہے کہ کچھ اس میں جو آپ نے گڈ گورننس کے کانٹیکٹس میں جو کچھ ایریاز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ جب ٹریگر ہوتا ہے کہ کے آر جو ہیں اگر وہ امپیکٹ ہو رہے ہیں یا ایک طرح سے وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں تو وہ پھر ایک میکینزم ہے جو ٹریگر کرتا ہے کہ وہ پھر آپ کا جو آپ کہہ لیں کہ جو آپ نے ایکشنز لینے ہیں یا آپ نے جو آپ نے اس کے حوالے سے جو پالیسیز بنانی ہیں یا آپ نے اپنی اپروچ کو چینج کرنا ہے وہ ٹریگر میکینزم ہے اس کے بعد لیڈنگ انڈیکیٹرز یہ آن گوئنگ بیسس پہ ہوتے ہیں یا آپ کو ہیلپ کرتے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ آپ نے ریوائز کرنے ہوتے ہیں اور آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ لیڈنگ انڈیکیٹرز جو کے آر ہیں اس میں پہلے جو تھے کیا وہ چینج ہو گئے ہیں اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ لمبی لسٹ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ریلیونٹ کے آر ہونے چاہیے اور جو آپ کو پن پوائنٹ کریں اور یہ آپ کو بتائیں کہ آپ کس طرح اس کو آگے لے کے چلیں گے اس میں اسکور کارڈ کا کانسرپٹ وہی ہے جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ مینجمنٹ کے سامنے ایک سنیپ شاٹ ہونا چاہیے مینجمنٹ کو بہت زیادہ نیٹی گریٹی ڈیٹیلز میں نہیں جانا اور وہ اس پوزیشن میں ہو کہ وہ دیکھ سکیں کہ بینک کہاں سٹینڈ کرتا ہے رسک کے والے سے اور اس کے بعد جو اس میں نیکسٹ ہے کہ وہ جو آپ کہیں کہ جو ویلو میٹرکس ہیں اس میں جا رہے جو میٹرکس ہیں وہ آپ فائنینشیل بھی ہیں نان فائنینشیل بھی ہیں جو کہ انڈیکیشن دیتے ہیں کہ اس حوالے سے بینک جو ہے اس نے جو ویلو جنریٹ کیا ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے اور آپ یہ دیکھیں گے یہ جو ایریا ہے ہم نے تھوڑا سا اس کو وہ جو کے آر آئی کا کانسیپٹ ہے اور کے پی آئی کا کانسیپٹ ہے اس کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور اس میں جو آپ دیکھیں کہ بینک کے پرفارمنس آبجیکٹوز ہیں اس کو ایک طرح سے مثال سامنے رکھی گئی ہے کہ جو ایسٹ لائبلٹی اسپریڈ کی اگر آپ مثال لے لیں تو اس میں نیم کا کانسیپٹ سامنے آتا ہے نیم جو ہوتا ہے نیٹ انٹرسٹ مارجن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کے پی آئی ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے نیم کی فگر کہاں ہے آج جو کیا رہا آئی آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے اندر والڈی کتنی آ رہی ہے ویریشن اتنی اس میں کتنی ہے اور یا اس کے میں جو چینجز آ رہے ہیں کہ اندر ہنڈریڈ بیس پوائنٹس بی پی ایس کا مطلب ہوتا ہے بیسس پوائنٹ اور ہنڈریڈ کا آپ یہ کہہ لیں بیسس پوائنٹ از پرسنٹیج تو اگر ریٹس میں ایک پرسنٹ کی آپ کہہ رہے ہیں کمی آ رہی ہے زیادتی آ رہی ہے لائبلٹیز کے حوالے سے یا ایسٹس کے حوالے سے تو اس کا امپیکٹ نیم کے اوپر کیا پڑتا ہے تو یہ آپ کو کے آر کے حوالے سے پتا چلتا ہے تو اس ایریا سے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ یہ جو آپ کا انٹیگریشن ہے کے پی آئیز کا کے آر کا وہ کیا ہے پھر آپ دیکھیں رسک ایڈجسٹڈ پروفٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے کریڈٹ کوالٹی کا ہے آپریشنل رسک ہے اور آپ اگر اس کالم میں دیکھیں جس کے اندر کے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے یہ ساری چیزیں کوانٹیفائڈ ہیں کہیں وہ آپ کہہ لیں کہ وہ پرسنٹیج ٹرمس میں ہیں کہیں نمبرز ہیں یا کہیں ان کو کسی اور طرح سے کوانٹیفائی کیا گیا ہے تو یہ جب چارٹ جو آپ کے سامنے ہے وہ اس چیز کو امفسائز کرتا ہے اور اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ جب ہم ای آر ایم کے کانسیپٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں تو کس طرح یہ چیزیں سامنے آتی ہیں ہم نے ابھی تک جو ای آر ایم کی بات کی اس میں ہم نے کے کو ہائی لائٹ کیا اور اس میں کچھ آر آئی کے کریکٹرسٹکس ہیں جس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اس میں ای آر ایم کے کچھ اور آسپیکٹس ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے لیکچر میں ہم اس ٹاپک کو آگے لے کے چلیں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں اور ای آر ایم کا جو مزید آپ جو کہہ رہے ہے اس میں جہاں تک ہو سکے اس کی اویئرنیس اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کو امپروو کریں ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ